پھر یہ جو تم ہو اپنہے کو قتل کرنی لگے اور اپنی میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتی ہو ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں اور اگر وہ قدھو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلا دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر اعمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو تو جو تم میں عیسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنہ میں رسوہ ہو اور قامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر